کرے گی ان, ان کے سرحد پر پہنچ کر ان کو دعوت دی جائے گی حسلم تسلم کا کہ اب مسلمان ہو جاؤ اور اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو تو چونکہ حکومت ایک اعزاز ہے اور کفت کو اسلام میں اعزاز نہیں تو اس حکومت کو ہم ختم کریں گے ہماری جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی اور آپ کو روزگار کے مواقع بھی ہم دیں گے اور جو روزگار کے قابل نہ تو اس کو حکومت وظیفہ وغیرہ دے گی اور یہ بین پر کتاب ہوگا, <تصفح> ہوگا. ایک بات وہ بھی تھی کہ ان کو اجتمام قبول کرنے پر جبر اور زور نہیں استعمال کیے جائیں ان کو اپنا مذہبی مذہبی آزادی دے کر اپنے مذہب پر عمل کر سکیں گے آپس میں ایک دوسرے کے پاس پہنچ کر سکیں گے کھلو کھلے تبدیلی تعلیمی قیمت میں نہیں ہے جس ملک کو پتہ کر لے تعلیمی ملکات تو اس کے گرجے وغیرہ سارے چیزیں ان کے بعد کھانے منہدم کیے جائیں گے اور جہاں وہ چھلا کر کے قبول کریں تو اس میں پھر باقی ہوں. باقی رہیں گے مسئلہ ایسا یہ ہے نا شام میں کسی جگہ پر ابھی بھی ہے گرجہ ایسا ہے گرایا ہوا ہے اور آدھا ہے کیونکہ آدھا شہر جب گوگوں سے ہو گیا تو باقی آدھا شہر نے پھر ڈال کے کی تو آدھا جو تھا وہ آدھے کو نہیں گرایا گیا کیوں کہ آدھا سلح سے ہوا ہے اور آدھا تلوار سے ہوا ہے تو جو آدمی تلوار کے آگے غیر ہو جائے اس کے اوپر گھوپ نہیں رہتے <تصفيق> غلامی میں جاتا ہے تفصیلات صاحب جو جبر اور زور اس نے کہنا شروع کر دیا تھا تو اس وجہ سے وہ بھول گئی تھی بات تو پختون کھڑا تھا عام طور پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں مسجدیں ہوئی ہیں فون کو ہم گرجے بنانے کیوں نہیں دیتے میں سے کہا کرتا ہوں کئی بات کہا کرو کہ وہ ہمیں عورتیں دیتے ہیں تو آپ بھی اپنی کوئی بہن بیٹی کا رشتے درنے کا رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے تھوڑی سے دگا ہے بس دا بستا ڈے چار سنا دہری اچھی ہوئی ہوئی کہ نہیں جتنا داری ہے کہ کیوں نہ ہوا ہو یہ بات کہیں اس کے خون میں کچھ اگر اسلام نہیں رہا تو کوئی پٹھاروں کی حیرت اگر رہی ہوئی تو گرم ہو جائے جن دنوں یہاں کا ملزم بڑی دعوت چلی تھی نا تو کا واقعہ ہے تب میں یہ پروفیسر سلمان یہ طلبا بڑے فخر سے ہم کمیونسٹ ہیں کیسے تو ہمارے ہاں ایک طالب علم ہوتا تھا وہ بڑے گدا ہوتا تھا, تھا کمیونزم کے تو اس کو حال میں غور کیا میں نے سوچا کہ اس کی ایسی رق کو دبانا چاہیے کہ اس کے بعد یہ یا تو باقی رہ جائے گا اور یا تو میں سے چلا جائے گا کائندہ کے رشتے دروازہ بند رہ جائے گا تو میں اس کے کہا کہ وٹ ٹائپ آف کمیونزم جو ہے سائنٹیفک یار سوشل سائنٹیفک کمیونزم کے تم ماننے والے بنے اور سوشل کے باننے والے بنے سوشل کمیونزم صرف کہتے ہیں کہ معاشی مساوات یہ شاید آپ کو پروفیسر صاحب کو پتا ہوتا ہے یہی اصطلاح سوشل اینڈ سائنٹیفک سوشل معیشت کو ڈیل کرتا ہے سائنٹیفک کا مطلب یہ ہے کہ جس باقی ایمان ہیں باقی جانور ہیں اس طرح انسان بھی جانور ہے زیادہ کی زندگی انسان کی بھی ہوتا سائن، سائنٹیفکل تو ذرا پیش نہیں آدمی پسند کرتے ہیں کیا بولنی تو اس میں تو ایک میل ہے فیمل ہے میل پارٹنر فیمل پارٹنر ماں مین بیٹی کچھ تمیز نہیں فرٹیلائزیشن ہے بس کیا تم اس کے لیے پیار اس پہ اتنا غصہ آیا آگے سے دکھ کہ جس کی, کی مریض نہیں اسی زندہ ہے وہ گرم ہو گئی ہے اس کو پانچ منٹ بولنا چاہیے پول پول بولے اور یہ مجھے گالیاں دیتے کچھ بھی کرتے کرے اس نے جو سب کچھ کیا اس کے بعد اللہ نے فرض کر دیا <سؤال> ڈاکٹر کہیں ہی مسلمان ہیں ایک دفعہ طالب علم تھا تو وہ تبلیغ والے ببس ہو گئے اس کو اس <سؤال> تو بندو بس کریں گے پھر ملا میں نے کہا یہاں خطانہ ہو گیا لوگ آپ کے بارے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کے بارے میں کس نے کہا میرے بارے میں اور خوب گرم ہوا بھی چاہیے کوئی مار کی درجہ تھی گرم ہو گئی نہیں اب اس کے بعد یہ سوچے گا کہ میرے بارے میں نظریہ کیوں سے زیادہ جاتا د پدمپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے کہ لال کا ایک طریقہ مرم لگانا دوائیاں دینا پٹی کرنا ہے اور ایک طریقہ یہ ہے تو کاٹ چھانٹ کرنا جراحت کرنا ہے है. لیکن پھر کہا کرتے کہ کاٹ چھان کے لیے میں خرچنوانا چاہیے ہر کسی کو ضرورت نہیں ہے ماشاء اللہ بہت مبارک رکھتی زمن میں کل کی بیان میں باتوں میں کوئی بات پوچھنی آپ کے ذہن میں آئی ہو تو صاحب میاں اب ڈاکٹر جاب کرا سکتے ان کی بات کرنا ان پرنا کہ آپ ایپسنٹ مارک ہوئے ہیں کیا وجہ چیز ریگولر اسٹوڈنٹ کی ایپس کو کاؤنٹ کرتے ہیں نا مجاہدہ کو مضمون اس میں مجاہدہ کا اے جہاد بالکار اور جہاد بالنفس پر بات ہو گئی مقصود مذاق جو ہے تو وہ جہاد بالنفس ہے انسان کی اصلاح کرنا اور اس کو آخرت میں جنت کی رہنائیوں خوشنمائیوں کے لیے پیار کرنا اور جہنم کی ہلاکیوں سے اور مشکلات سے اس کو بچانا یہ جو ہے تو یعنی آ, اصل بات یہ ہے شریعت مقصود مخصوص بزاث نفس ہے اگر اور رضا نام زیادہ زہاد اکبر حدیث اگر ضعیف بھی ہو ضعیف نوز اللہ جھوٹی حدیث کو نہیں کہتے ہیں من گڑت حدیث کو نہیں کہتے ہیں ضعیف حدیث کو کہتے ہیں کہ کم ہو خرابی کم ہو ہوابی قید ہو کم ہو یا رابیوں میں کوئی ذوق ہو جیسے یہ اچھا رابی کم ہو لیکن جی اگر باقی شیر شریع شریعت کی قرآن عدیل کی تعلیمات کے مقابلوں کو ہو ہی ہو تو اس کو دیکھا جاتا ہے اب سچ بات ہے کہ اصلی اس مقصود اسلام سے تو اسلام کا تو انسانوں کی اصلاح اور محفوظ کی اصلاح اور تربیت ہے جنگ و جداد نہیں ہے جنگ و درجہ مجبوری ہے رسول فقا کے اصطلاحات ہیں اور ٹرمنزی میں کہتے ہیں کہ اصلاح نفر حسن بذات ہے مقصود بذات حسن میں اور کتاب جو ہے تو حسن لگائے ہے وہ یعنی اپنی ذات سے بہتر نہیں ہے لیکن وہ بہتر اس وجہ سے قرار دیا گیا ہے کہ بہتر مقصد کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو بہتر ہو جاتا ہے پسند رہ یہ ہے دوسری کے لیے بہتر وجہ دو سے بہتر کہا گیا ہے مجاہدات جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں مجاہدات اس طرح اور مجاہدات اختیاریہ اختیاری مجاہدہ ہے استراری مجاہد ہے اختیاری مجاہدہ مجاہد مجاہد مجاہد تو وہ ہیں جو آپ اپنے ارادے سے اور اپنی نیت کر کے اور اپنے ارادے سے اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس طرح ہی وہ ہیں جو غیبی طور سے من جانب اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آدمی پر آ گئے اور اس کو ان کو سینہ پڑتا ہے برداشت کرنا پڑتا ہے ان کو مجاہدات استراری کہتے ہیں مجاہدات اختیاریہ میں مجائزہ اور کوشش سب سے زیادہ جو فرائض کو پورا کرنے میں جو تکالیف آئے مشکلات آئے جو پابندی کرنی پڑے اور اس کے اختیار کرنا یہ سب سے اہم اور سب سے ضروری مجاہدہ ہے سب سے نمبر کو جاگنا مشکل کام ہے لیکن جب دیکھتے ہیں جب کام اہم ضرور پیش آ جاتی ہے آدمی اس کا بندوبست کرتا ہے گاڑی کے الارم میں جا کر وہ نہ ہو تو اس کا کسی آدمی کو کہہ کر کسی کا بندوبست کر کے کوشش کرتا ہے کہ میرے جگانے کے بندوبست ہو کہ میرا مقصد ہو ہم گاڑی ارباب کی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ہمارے بزرگ ہوتے تھے میدان کے دریا پر ہمارے ارباب فریق صاحب احمد اللہ ہے ارباب فریض صاحب نے کہا کہ تاجر کے لیے جاگنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کا تو بندوبست کیا جا سکتا ہے بڑے وظیفہ بتائیں گے کوئی ذکر بتائیں گے جس طرح گوشت نے کہا اس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے اور بندوبست ہو سکتا ہے تو ہم نے جب اور کیا کرنے کہ وہ بندوبست میں نے کیا آدمی سو دو سو روپئے آج کل تو چینی مصنوعات نے کام میں کر دیے ہیں بیچنے گھڑی کتنے کی ہو جاتی ہے پچاس روپئے کی ماشاء اللہ جی افواج میری طرح غریب آدمی ہے <laughs> <laughs> سا <laughs> سا تو اس سے صاحب تو خبر آدمی ہے نا پچاس روپئے سے اخوار صاحب ہماری طرح آدمی ہے سو دیکھا پینتیس روپئے کی بند پینتیس روپئے ہو گئی ہے تو اسے وقت آدمی پوری کر کیا جو اٹھا اگر آدمی ایسا رکاضا ہے کہ باہر نہیں جا سکتے اسی جگہ وزو کر کے وہاں چار رکاس پانچ منٹ پڑھے پڑھتے چھوڑ جائے کرے گا چڑھ جائے تو, تو نیند کی کمی ہوئی ہے وہ پوری کر لیں دوسرے وقت میں جائیداد اختیاریہ میں سب سے ہم ہاں مجاہدہ وہ ہے جو فرائض کو پورا کرنے کے لیے اختیار کیا جا رہا ہے قرب قرب بالفرائض ہے قرب بن نوافل اس کو نہیں پہنچ سکتا غیر ماکی سوپیا میں نوافل کی پابندی اور کوششوں کا بڑا خطرہ اور چرچا ہوتا ہے اور فرائض کے بارے میں وہ بے فکرے ہوتے ہیں یہ ساری رقم ساری رات اور تاجر کی نماز میں گزر گئی اور صبح کی جماعت میں شامل نہیں ہوئی اور فاروق عدل سلمان بن حیثمہ ہسما کہ سلمان میں ہسماں تعبی تھے صبح نماز نہیں تھے سب نے پوچھا کہ سلمان میں ہسما کہا ہے تو نہیں تھا گھر پر تحیر کے لیے تو جباللہ صاحب نے کہا سارجہ اپنا فصل میں مسروف رہا صبح کے وقت آگ لگ گئی تھی جگہ نہیں کہ میں صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں یہ مجھے ساری رات نماز نماس ہے یہ میرے لیے بہتر ہے واقعی ایک آدمی صبح کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے شاہ کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے دوسرے آدمی ساری رات حاجر میں گزارتا ہے تو جس آدمی جماعت کی نماز پڑھی ہے اس پر نہیں پہنچ سکتی جماعت کے بارے میں ہے کہ سلو خل کل قل بل اور فاجر ہیں فاضر ہے نا جی بڑا اور نماز ہر نئے اور فاجر کے پیچھے فاجر اس کو کہتے ہیں جو کبھی گناہ اعلان کرتا ہوں فاضر گناہ شنکر کرتا ہوں اور جو اعلان کے ساتھ اس کو فاجر کہتے ہیں حضور الاحیت باتوں کی حکمتیں ہیں قیامت تک کے لیے عملی ہے چونکہ ایسے نات آنے والے سے تو اسی دور میں پہلی صدی کا آخر جب ہوا ہے سن اسی نوے جب ہوا ہے اس میں تو تویا سے جو آخری بادشاہ اور فلفا رہے ہیں ایسا حالت نمازیں پڑھتے تھے اور چونکہ زمانے میں امیر تھا وہ گورنر اور علاقے کا حاکم نماز بھی پڑھاتا تھا تو جمعہ پڑھانا میں خاص طور سے بنویا کا گورنر تھا وہ تصویر کرنے پڑے گا کرتے کرتے کرتے جمعے کی نماز قضا کے قریب پہنچ گئی تو اس دور کے فکر علماء نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ ممبر کو حکومت سے آزاد کر دے گا یہ صحیح رخ پر تو رہ جائے تو اللہ نے ممبر ان سے لیا وہ کو ملا تو اس کی خلافت حقیقی جو تھی وہ تو لمحہ مشاہد کیا کے لیے ہو گئی خلافت حقیقی جو اللہ تعالیٰ کے امبیال ہم ساتھ کام کی ہے وہ علامہ اور حکومت ظاہر ہی ہے تو فاصل فاضل لوگوں کے لیے ہو گئی اس جس کو اللہ تعالیٰ سلاح دینا چاہتے ہیں اس کو اللہ حکومت دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی لوگوں کی خدمت کرے اور قد مصیبت میں گرفتار رہے جماعت کے جماعت نماز کا تلکرہ کر رہا تھا کہ جماعت کے نماز کے بارے میں یہاں تک ہے کہ فاصل فاضر کے پیچھے پڑی جائے ترک نہ کی جائے تو مجاہدہ جو ہے وہ مجاہدہ اختیاریہ میں فرائض کو پورا کرنے میں اور اسلح نسل میں جو ہے تو کوشش کرنا اپنی اصلاح کی اس میں شیخ ملا ذخیرہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملعظر شیخ ملا ذخیرہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے فضائل لحاظ میں فضا لحاظ کا وہ باب جس میں کہ اللہ تعالی کے خاص بندوں کے مجائداد ان کی حالات ہیں اور اس کے آخر میں انہوں نے ایک بات رکھی اور اس باس میں انہوں نے ثبوت کے لیے وہ ادیش لی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سارا رشتے شکست کھا کر بھاگ جائے اور ایک اکیلا آدمی ہے وہ مقابلے میں کھڑا رہے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے اس نے لکھا ہے کہ ظاہر ہے جب ایک اکیلے بھی جنگ کر کھڑا رہا ہے تو اس میں سوائے موت کو اور کس چیز بھی لکھا ہے جی؟ نولا صاحب یہ بیس تیس بنا اس بات میں یاد آئی نا تو اس نے لکھا کہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آدمی میدان میں جم رہا ہے وہ سوائ برنے پر کسی دیر مرا ہے اور لکھا ہے کہ اس سے ہی صوفیہ کے وہ مجاہدات مستفاد ہیں جس میں ان کی مجاہداد جہاں تک بڑھتے ہیں تو اس میں جان جانے کے آلات ہو جاتے ہیں اور وہ کرد و کے لیے اصلاح نقص کے لیے قرد و خدا بندی کے لیے اس کو اختیار کرتے ہیں ساتھ انہوں نے مزید صورت آسانی دس، میں لکھی ہے کہ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے اللہ کے خاص بندی کو کر سکتے ہیں ہم اور آپ اس شوق میں اس کے کرنے کے پیچھے طرف نہ ہوں بھاری برداشت سے باہر ہے یا جو ماہرین شاید ماہرین کی نظرانی میں چل رہے ہوں تربیت اپنی کر رہے ہوں کرا رہے ہوں وہ گزرس بال کے کرنے کا کہا جائے تو اس میں اللہ فضلی کا حفاظت ہوتی ہے سوائے اس کے کہ شیخ اناڑی نہ ہو شیخ اگر اناڑی ہو تو ایک مال کے لیے فاروق عدل نے جاد کا اعلان کیا اور بیان کیا تو اس میں کیا کون کون اس میں جائیں گے تو سب سے پہلے اب وہ بیدا سختی ایک بزرگ سر نام لکھایا ساگو صاحب بیدا سخی شامی کی کہتابی ہیں جنگی جسر والے جہوں نے ایک, ایک دو مار کے تو بہت زبردست تیسرے مارکے میں جب گئے تو اس میں کفار جو آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ پل یا مبور کریں یا مبور کریں اسلامی لشکر والوں کی شدہ کا یہ رائے ہوئی کہ وہ کل ان کو عبور کرنے دیا جائے ہم نہیں کرتے شخصی جو تھے وہ بڑے جوش جو میں تھے انہوں نے کہا ہم عبور کرتے ہیں عبور کر کے پار ہوئے تو مرچہ بندی مراسب نہیں کر سکتے پھر حملہ ہو گئے مخالف کی طرف سے اور بھی تھے ان کے اس میں جنگی جسل میں تو اسلامی لشکر جو ہے وہ قدم نہ جما سکا پیچھے کو پڑنے لگے پھر پیچھے کو ہٹنے لگے پیچھے کو ہٹنے لگے تو انہوں نے پل توڑوا دیا پیچھے سے اور اس میں غالبان بارہ ہزار کے دس ہزار میں سے ڈھائی ہزار بچے ہیں باقی سب شہید ہوئے مسنا نارس رض رحمت اللہ دوسرے تعبی ہیں اور یہ پھر ان کے ہاتھ میں بھارت آئی تو انہوں نے باقی لشکر کو تیس طریقے سے بچا کر وہاں سے نکالا دوسری بار انہوں نے پروں کو پار کیا تو پھر اسمانوں کو پتہ ہوا جنگ جیسے یاد ہے تو اس میں وہ جو لیڈر ڈھائی سال بچے تھے یہ بچارے پھر واپس نہیں جا رہے تھے مدینہ منورہ واپس نہیں ہو رہا کہہ رہے تھے کہ ہم فرارو نے میدان جنگ سے بھاگے ہوئے ہیں میدان جنگ سے بھاگنے والوں کے جو اقدامات ہیں فاطل فاضل ہونے کے انہوں نے اپنے اوپر وہ لگائے تو کو پیغام بھیجا کہ آپ کرارے آپ, آپ بھاگے نہیں ہیں بلکہ آپ نے کی پھر میدان میں جانے کی اور لڑنے کی نیت کی ہے آپ کو نہیں ہیں. اسی وقت ایسا حال ہو جائے کہ بازو کا میدان کیسا حال ہو جاتا ہے کہ پاؤں اکڑ جاتی ہیں ان کو لشکر جم ہی نہیں سکتا خود مشہور سے گویا طرف سے حملہ ہوا ہے لشکر جم نہیں سکا بڑی مشکل سے ان کو واپس کیا ہے تو اس میں ری جی کر رہا تھا کہ جو بتانے والا ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ترقی کی توفیق دی ہوئی ہو جا کرتے ہوئے آدمی کے نقصان میں جانے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے اپنی مدد سے مجاہدات کر لیتا ہے تو وہ اس کے خیالات احمد صاحب ہے کہ نہیں تو مجائز اختیاری میں سے اہم چیز کیا ہے جی فرائض میں کرنا دوسری اہم بات کیا ہے جی؟ کا تعلق پوچھنا مجاہد پوچھنا اسے اور دوسرا فرض مجاہدہ جو ہے وہ حرام کاموں سے بچنے میں جو کوشش کرنی ہوتی ہے یہ مجاہدہ فرائض کو فرائض کی ادائیگی میں اور حرام سے بچنے میں جو تکالیف اور مشکلات رکاوٹوں کو اور مخالفتوں کو برداشت کیا جاتا ہے یہ فرض مجاہدہ ہے یہ فرض مجاہدہ ہے یعنی اور اس فرض مجاہدہ پر قرب خاص فرض مجاہدہ پر ہے قرب خاص جو ہے یہ فرض مجاہدہ پر ہے اور اصلاح نفس جو ہے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس کے طریقے ہوتے ہیں مشرقے کے آدمی اس کی ترتیب پوچھے آدمی ترتیب پوچھے تو ہر سطح پر پہنچے ہوئے ہر گراوٹ کی ہر سطح پر پہنچے ہوئے آدمی کے لیے اصلاح کا طریقہ ہے مشکل یہ ہے کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں yes. uh, مشکل کیا بات ہے ہم پوچھتے نہیں ہیں بیمار اپنی بیماری کو لیے ہوا ہے دوائیں بازار موجود ہیں تشویش کرنے والے ڈاکٹر موجود ہیں صرف جا کر پوچھنے کی فاصلہ کرنے کی ضرورت ہے اب آدمی جا کر اپنی تشویش نہ کروائے اور اپنے لیے علاج نہ لے تو یہ تو کسور ہوا اس کا وہ قصور شوب ہے صحت ہوا اور قصور جو ہے بنانے والے اداروں کا نہیں ہوا قصور اس آدمی کا ہوا کہ جو اس کے لیے اپنی صحت کا اپنے علاج کا بندوبست نہ کیا میں گھر بیٹھا گھر بیٹھا ہوا تھا کہ آدمی ملنے کے لیے بتایا کہا کہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب شادی نہیں ڈاکٹر صاحب شادی نہیں ہوئی ہے یہ کا بات ہے یہ کا بات ہے یہ کا بات ہے اختلاح اور میں کافی عرصہ تو ایسے ہی گزر گیا میرا ارادہ ہوا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے نے کہا میڈیا کی اور جدید وہ ساری یقین چیزوں کو استعمال کرتے تو تو سا ساری گندگیاں کمپیوٹر کی اور شمار کی میں نے کہا کہ اللہ کے بندے ان کو تو چھوڑنا انسان کے اپنے اختیار میں اب آپ کوئی میں اختیار سے آگ کے انگارے کھا رہا ہو اور زہر کھا رہا ہو اور کھولتا وہ پانی پی رہا ہو اور وہ جی میرا نہ جلے ہوئے ہو میرا منہ نہ جلا ہوا ہو میرا میدا جو جل گیا خراب نہ ہو اس کا آپ کو علاج کرائیں کوئی دوائی دیں بار بار آدمی کہ پہلے ساگ پھانکنے کو چھوڑ دیں آپ زیر پینے کو چھوڑ دیں جو آپ کر رہے ہیں تو دوائی پھر کارگر ہوگی اس کے ساتھ سے دوائی کارگر نہیں ہوگی جو چیزیں اختیاری ہیں اس کو تو خود چھوڑ دیں وہ چیزیں جو تیرے اختیار میں کرک کرنا ہوتا ہے ان کو تو, تو خود ترک کر دے ان کے ترک کرنے کو تو اب کوئی تجھے یہ مجبور تو نہیں کر سکا نہ تو گھسیٹ کرنے کی پن لایا جا سکتا ہے اور نہ گھسیٹ کر گنا سے روکا جا سکتا ہے اس کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے ثانی رحمتہ اللہ علیہ کو لوگ کہتے ہیں کہ پناہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں تو اس کے جواب میں کہا کرتے تھے کہ گناہ کا ترک کرنا وظیفوں سے نہیں ہوا کرتا ارادہ سے ہوا کرتا ہے گناہ کا ترک جو ہے وہ وظیفے سے نہیں ہوا کرتا ارادہ سے ہوا کرتا ہے تو آپ ارادہ کر کے ارادے پر جمنے کا مظاہرہ کریں حدیث سی میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کے مکر کو بسپتے سے آگے بڑھنے نہیں دیا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے شیطان کو بستے سے زیادہ قوت نہیں دی ہوئی دل میں خیال کا ڈال دینا اتنی قوت ہے شیطان کی آپ <سطح> دل میں آئے ہوئے ارادے کو پالنا اس پر سوچنا اس پر دھیان لگانا پھر اس پر عمل کرنا وہ تو آپ نیت سے کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی نیت بسا مسلمت بنتا ہے تو وہ نیت سے بنتا ہے اور آدمی کو اپنے اختیار اور ردعے سے بنتا ہے شیتان سے بسفذہ ڈال لیتا ہے اور وسفسے کے بارے میں باہر آ کرتا ہوں کہ بسخے سے باطن کے نظام میں کوئی تاریخ پیدا نہیں ہوتی وہ آتی جاتی لہر ہوتی ہے جیسا دریا تو بہہ رہا ہو مشرق سے مغرب کو اور تیز آواز چلے اس پر رہے ہے اچھالنا شروع کر دے مغرب سے مشرق کو الٹی تو ظاہر نظر سے دیکھنے والا کہے گا کہ بھاپ بہ لیں بھاؤ الٹا ہوا پانا کہ بھاؤ الٹا نہیں ہوا صرف اوپر سے لہر اٹھ رہی ہے بھاؤ ویسے ہی اندر سے مشرق سے مغرب کو رہا ہے تو بس بسا بھی ہے یہ آواز سے <تصف> اچھالی <آنکہ تصف> ہوئی لہر ہوتی ہے اور بہو جو ہے وہ اس کو متاثر نہیں کر سکتا تو اس لیے تجربہ ہے میرا وسپس ایسے انسان کا جو ہیومرل کنٹرول ہے اس کے بعد میں جو ہیومرل کنٹرول ہے جو کہ نفس کی صورت میں موجود ہے ہیومرل کنٹرول کہتے ہیں ہارمونس کا کنٹرول باعث آنے والا خیال جب اندر میں داخل ہو پیٹ کا دماغ کام کر کے, اس کے جلینز ہارمون نکالتے ہیں وسپ سے ایسے ہارمونس نہیں نکلتے لہر ہوتی ہے باتل کے نظام کو چھڑتا نہیں باطن کے نظام کو حدیث کوٹتی یا بس بس کاج میں جب جما لیتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے اس سے لطف اٹھاتا ہے اس پر سوچتا ہے اس پر دھیان جماتے ہیں تو اب اس کے باطن میں کام شروع ہو گیا یہ حدیث بھروایا گیا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کیسر کو بسوسے سے زیادہ نہیں کیا بس وسا ڈال کر ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر اگلا کام آدمی اپنے ارادے سے کرتا ہے ارادے کو استعمال کریں آپ کو اختیار ہے نہ کریں آپ کو اختیار ہے اور اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ماون ترتیبیں ہیں ماون ترتیبیں ہیں جب آپ اپنے پھر اس کو خزور کی اور فوج ماحول کو فوج باتوں کو چھوڑ دیں گے ہال کے بادن میں جو فیڈنگ ہو رہی تھی وہ بند ہو گیا اس کے بعد نیک ماحول کو اختیار کرنا ہوتا ہے ایسا لوگ جو سکون باطن کے سکون کے حال میں ہوں ان کے بعد بیٹھنا اٹھنا جانا آنا ہاں بھائی لوگ سنیں ایسے لوگوں سے پرت کرنا جو بات نہیں جانے اتلا ہے غیر قابل آدمی کے لیے اکیلے نہ رہنا بعد میں اکیلا ہوتا ہے تو اس کا دماغ شیتان کی چیزیں وگا بن جاتا ہے جو بےکار دماغ ہے یہ شیطان کی ورکشاپ کو کیا کہتے ہیں نواب شاہب کا کیا ترجمہ ہے یہ شیخان کا کارخانہ ہے خالی دماغ ہے وہ شیطان کا کارخانہ ہے اور ناقص آدمی جائے تو اکیلے میں اس کا دماغ بہت بہرحر پر چلا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ناگسین کو سو پتے سالے زیادہ مفید ہے اور کامرین کو تنہائی زیادہ مفید ہے کامرین کو تنہائی زیادہ مفید ہے تو اس میں کو قوت زیادہ ہوتی ہے اور ناگسین کو سو پتے سالے نیک ملس نئے سو پتے زیادہ مفید ہے नहीं? اور ایسا ساتھی جو کہ نیکی برس کی معاملات کر... کر رہا ہو اس کی مدد کر رہا ہو ایسا ساتھی جو لڑکی پر آدمی کی مدد اور معاملہ کر رہا ہے میں یہیں پر بیٹھا ہوا تھا تو اس میں ایک سکول کا طالب علم درس میں بیٹھنا شروع ہو گیا تھا اس کا دوسرا ساتھی جو دسویں کلاس کا تھے کہ نویں دسویں کلاس کرتے تو دوسرا ساتھی نے اس کو آ کر کہا کہ مجھ پر جو ہے تو آج جو ہے بڑے سخت سیکس کے جذبات جاری ہو گئے تو وہ جو ہے چھوٹا خریڑا تھا وہ درسوں میں بیٹھا ہوا تھا اس سے یہ سنا ہوا تھا کہ آدمی پر جب پہ سال تو اس کی اصلاح اور علاج ہوتا ہے تو اس نے اس کو کہا کہ میں تمہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر جاتا ہوں وہ جو ہے تو تمہیں اس کا علاج بتائے گا وہ دونوں سے لبا گئے یہاں تو بچارے ڈر بھی رہے ہیں شرمندہ بھی ہیں پوچھنا بھی چاہتے ہیں پوچھنے سے ڈرتے بھی ہیں کہ ہم کیا کریں خیر خیال کرو آہستہ آستہ آگے ہو گئے تو ایک تو تعارف کرایا اس نے کہا یہ میرا دوست ہے اس کو کچھ تکلیف ہو گئی ہے تو یہ آپ سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہے تو میں نے کہا کیا بات آپ کو ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ میں گھر پر بیٹھے ہوا تھا گاؤں سے ایک لڑکے نے ٹیلی فون کیا اس نے ٹیلیفون پر کہا کہ میں نے یہ گندگی کی یہ گوں کھایا یہ پیشاب پیا تو کہہ تو اس کی بات میں نے سنی اور مجھ پر مجھے پانچ ہو ہوگی اور اب مجھے خطرہ ہے کہ مجھ سے, سے, سے, سے گناہ نہ ہو جائے تو اس میں ہوتا یوں ہے کہ ایک آدمی کا بادل کا حال اس کے تصور سے خواب امریکہ میں کون بیٹھا ہوا اس کے تصور سے اور اس کے آمنے سامنے آنے سے اس کی زبانی بات سننے سے اور اس کے اس کی تعریف پڑھنے سے انٹرنیٹ پر اس کا کلام سامنے آنے سے یا اس کے ارکات سخنات جو سیکھی اس کے سامنے آنے سے آدمی پر تاری ہو جاتا ہے اس کی یہ باتیں آدمی پر تاری ہو ہی جاتی ہیں تو اسے میں نے کہا کہ آپ جائیں اور آپ اسے ٹیلی فون کریں اور ٹیلی فون پہ اس کو گالی نہیں ہر بچیہ دیکھ بچے تو نے اس سے کیا باتیں کی تو ظاہل ہوتا ہے وہ اثر ظاہل ہوتا ہے مم. تو گیا اسے اس کو باتیں سنائی اللہ کے شان کو اس طالب علم کی نے پوری زندگی کو سوارا زندگی اس کی بدلی اور وہ چھوٹا سا کھڑا اپنے پورے خاندان کے سلسلے کے ذریعے متوجہ ہونے کے ذریعہ بنا پورے خاندان کبھی کس کے مطالبے کا لے کر آتا تھا مار دو ہوتے ہیں سارے ہی آنے جانے لگے اس سلسلے میں میں نے کہ اتنا چھوٹا لڑکا اس نے کہا یہ ساتھیوں کو میں نے تذکرہ کیا وہ لائبریری والی باتر صاحب آپ کو سنائی تھی لائبریری والی باتر صاحب بیٹھے کہ نہیں صاحب مشروط ہے زین خان ریٹین کرتے ہماری جو دکاندار جو گاہ سودے کے لئے ہوتے ہیں ہمارے دو بزرگ ہیں وہ بھی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے دونوں ریٹائر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بڑے وہ بڑے درجے کے پروفیسر اور سرکار کر اور پی ایچ ڈی رہے ہیں دونوں. شیراسن صاحب قصہ سنا رہا اس نے کہا کہ امتحان ل... ہو گیا امتحان کے بعد میں اس سے نکالے جی. تو لیے سراج بیٹھا ہوا تھا موجود تھا تو اس نے کہا شیراسن چل کر آگے فکر آئے ہو تو میں نے کہا امتحان ہو گیا ہے وقت فارغ ہے میرا خیال تھا کوئی ناول واول نہ پڑے تاکہ وقت گزرنے کا کوئی آپ آگئے تو اس, اس نے کہا کہ ناول اچھی بات آپ کو میں بتا دوں بتا دو کہتے اس نے جا کر اندر سے لائبریری سے رحمۃ اللہ علیہ کے موبائل میں سے ایک جلد کہتے میں آ کر پڑھا پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ قابلین کے صحبت میں جانا ہوتا ہے تربیت کرانی ساری بات اس میں لکھی ہوئی تھی تو کہتے میں پھر اس کے پاس گیا کہ بتا نکلے اس میں لکھا ہوا ہے کہ قابلین کے پاس جانا ہوتا ہے تربیت کمی ہوتی ہے آدمی کیسے کرتا اس نے کہا تو میں لے کے جاؤں گا کہ شدت میں کر دیے گا. بس وہ آدر ہوا بس اللہ نے ہمیشہ کے لیے آدر کر دگی بدل گئی خصوصاً جب امتحان ہو جاتے ہیں بچوں کے نا آٹھویں کے دسویں کے تو بچے کی خرابی کا یہ وقت ہوتا ہے اس کی شخصیت تباہ ہونے کا وقت یہ ہوتا ہے مجھے یاد ہے میں نے آٹھویں کا امتحان دیا ہمارے بڑے بھائی انہوں نے کہا کہ تو یہ ساری کتابیں ہمارے گھر کی ہیں نا ان کی سے جلد بندی کر لینا تو تجھے جو ہے تو چار آنے فیس جلد جو جل ہے جل وہ کہہ روپے روپئے کے روپئے ساڑھے چار سر میں بڑا خوش ہوا یہ اور اس کے لیے یہ پرانے مدرسوں میں دینی مدرسوں میں جن سکھاتے تھے نا اس کے لیے ایک لکڑی کا ایک آلہ ہوتا ہے جس میں جس میں کستے ہیں رگڑتے ہیں سے کتاب کے سرے کو صاف کرتے ہیں وہ میرے ساتھ نہیں میں نے سیکھا ہوا تھا بس میں لگ گیا یہ کتابوں جن سادی جن بندی میں کس موقع سے کتابیں نکل رہی ہیں ان کو پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کر میں سارا کام مکمل کیا تو وہ کوئی بنے بتیس روپے بنے پیسے پیسے سو سے کم روپئے بنے ہوئے میں بڑا خوشی تھا،, تھا اور میں نے کہا کہ آپ یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمارے پیسے داخل ہیں تو پیسے کا میں نے مطالبہ کیا ان سے انہوں ان نے کچھ ایسے آگے پیچھے بجے ٹالنے کی کوشش کی میری ہوگی سخت لڑائی اور میں گھر سے بھاگ کیا اور بھاگ کر چھت پر چڑھ کر بیٹھے زیادہ سردی ہوتی تھی واش روم میں ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں میں اوپر سنگی باتیں سن رہا ہوں کہ ڈھونڈنے بالت ہی اور پیسے تھے ان کو ادا کرنا چاہیے کیا جسے بچے کو کر دیا اس سے وہ تکلیف ہوگی اس کو بھی میری تکلیف ہو خیر جی مثال میں بنانے طریقہ ہوتا میں سوچتا ہوں کہ تو اس نے مجھے اس رکھا کرتا رہا اور کتابوں کے ساتھ وہ ہمارا بڑا بھائی تھے اور دوست تھے انہوں نے سوچا کہ لڑکے جو ہے بےرہروی سے بچانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے انہوں نے گاؤں میں ایک لائبریری بنا دی دیری بنا دی وہ مجھے یاد ہو لائبریری کے چار دو سال کو بنایا گیا تھا ان کے دوست کو وہ میں گلی میں پھر رہا ہوں مجھے کہتے ہیں کدھر پھر رہے ہو میں میں کدھر آؤ لائبریری میں نا تو میں پتہ ہی نہیں ہے لائبریری اس میں کتابیں ہیں اور تم اس کو نکال کے میں پڑھنا نہیں جاتا پڑھو میں چلا گیا تو اس نے مجھے ایک کتاب سیرت نبی رجسٹر میں نام وغیرہ لکھ کر اور دستخط کرا کے میرا وہ اس تاریخ کو واپس کرے گا ساری مجھے کتاب دے چاہیے کتاب پڑھا ہوگا بڑا مزہ آیا پڑھنے کا سچ بات ہے ایک آدمی مسلمانوں ہو کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہو جات ہوں بڑا مزہ آیا پڑھنے میں کون سے کتابوں کی عادت ہوگی کتابوں کی عادت ہو گئی, عادت ہو گئی ایسی عادت ہوئی کہ میں اپنی پڑھائی کے ساتھ سائنسی پڑھائی کے ساتھ ہمیشہ کافی ایک ساتھ کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا اور اس میں جو کاملین آزاد کی کتابیں ہوتی ہیں تو بس برس تاثیر کا خزانہ ہوتی ہیں تو رضی کر رہا تھا کہ خیال کو بھیکنے سے بچانے کے لیے اور سوچ کو صالح ترتیب کا پابند کرنے کے لیے بہترین ذریعہ جو ہے وہ نئے کو صالحین لوگوں کی کتابیں یعنی ہاں؟ کسی کو اگر شہ کامل نہ ملے تو وہ کیا کرے امام وزالی رحمت اللہ نے کہا ہے کہ شہ کامل نہ ہو تو سالحین کی جماعت اس کا نعمت بدل ہوتی ہے اور کسی کو سو صالح نہ ملے شہر کامل نہ ملے تو اس کا بدل صالحین کی جماعت اور کسی کو جو سو صالح نہ ملے تو اس کا بدل بہترین کتاب آغر شیخ نے غالباً خدا ذکر میں لکھا ہوئے اس بات کو کسی بزرگ کا تذکر لکھا ہوئے کہ جب میں اپنے نفس میں اپنے باطل میں سستی اور کمزوری محسوس کرتا ہوں تو میں حضرت بدرباد سے رحمتہ اللہ علیہ کے حالات شروع کر دیتا ہوں کچھ وقت پڑنے سے جذبات بدل جاتے ہیں اور قوت اور ہمت ہو جاتی ہے فضا ذکر میں رکھے ہوا ہے ہاں محمد نماز فضائے احمد کے کس علم میں ہے فضا ذکر میں ہیں آجا, آجا. محمد رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ ہو ہیں میں ایک دفعہ کالج میں ایک سا سے کے لئے اچھے سالے آدمی ہیں ان کے پاس کبی الغال قاترین فقیب اللہ صفر قدیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی ہوئی تھی بالکل تنا جگہ سے اہلی جگہ کوئی تھا نہیں کو میں نے پڑھنا شروع کیا دس منٹ کو میں نے پڑھا تو مجھے اس بات کا یہ بات محسوس ہوئی دس منٹ میں نے اور پڑھا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اس قدر اس میں تاثر اور ان اس کی سوانے شروع میں لکھی ہے دو تین سفروں میں اس کو جو میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوتا ہے جس دن فقیر اور قدیم رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی ہے تو اس کے بعد دو مہینے تک بازار بن رہا ہے لوگ اتنے غمگین اور اتنے افسردہ اور آزردہ تھے دکاندار دکانیں نہیں کھول سکتے تھے پھر جگہ کو پڑھنے کے بعد میں نے یہ کہا کہ واقعی دو مہینے تو چھوڑے ہیں اس آدمی کی وفات پر چار مہینے تک دکان نہیں کھول سکتا واقعی تو تاثیر یہ نہیں ہے کہ کا بدل ہوتی ہیں کتابیں اور اس راز کو کافر اور دشمن سمجھا ہوا ہے ریلوے اسٹیشنوں پر بسوں کے سٹاپوں پر سکولوں کالجوں میں اداروں میں جگہ جگہ پر اس لٹر کو پہنچایا ہوا ہے جو قوم کو تباہ کر کے بے مقصد بنا کر تو کے راستے پر ڈال رہا ہوں اور ایج میں بیٹھا ہوا آدمی کبھی میں سفر کرتا ہوں لاہور نیچے اتر کر جاتا ہے پھر رہا ہوتا ہے سامنے ہو دکان ہوتی ہے فٹ پات پر پلیٹفارم پر وہ دکان پر جا کر وہ کوئی فوش فوجال وہاں کا آدمی پیسہ ہی کمانا چاہ رہا تھا تو اس کو کوئی تجزیب دے کر ساغب صاحب وہاں پر آٹھ دس کتابیں رکھ کر آ گئے کہ یہ بیچنی بیس روپے کی اور آپ کو میں دس میں دے کر آتا ہوں اور ساتھ ہی بھی شرط اگر نبی کی تو میں آپ سے بعد آ کر واپس لے کر آ جاؤں گا آپ سے تو اس نے سارے مجھے کر دیا آؤ بیچاروں نے تو اپنا وقت گزارنے کے لیے لینا ہے اور صبر سفروں کی شخصیت کی تبدیلی کا ذریعہ بن گیا صاحب آپ کو یاد ہوگا جو ہو، یونیورسٹی پبلک اسکول کے سامنے فاسٹ لٹریچر لا کر تقسیم کرتا تھا یہ پر... کون تھا آدمی کو پتہ نہیں کوئی یاد نہیں تھا چھوٹی چھوٹی کتابیں اس کی چھپائی پر خرچہ آ رہا ہے مسئلہ ایک روپیہ آٹھ آنے کا خرچہ آ رہا اور دیتا کتنے کا تھا آٹھ آنے کا دیتا تھا آٹھ آنے کا دیتا ہے کہ خرچہ آتا ہو سو ڈیڑھ سو روپیہ کما لیتا تھا اور طلبا ایسا مواد دے لیتا تھا کروس طالب علم میں جا کر پھر وہ دنوں رو ہفتہ وہ, وہ منہ سکون سے نہیں مزارنا ہوتا تھا اتنی گندگی اس میں لکھی ہوتی سے اور وہ جا کر پکڑا پھر پکڑا وہ بگایا پھر پٹائی کرائی کیا سردار صاحب نے بندوبست کیا تھا دبت کی پٹی لگی ہوئی تھی اس کو اس کا دبت کروایا اس کا چھنوایا جی اس کے بعد لڑکے لڑکیوں دونوں میں یہ این ہیں کام کرا رہی ہیں تو سرس کھاتا ہے اپنے آپ پر اپنے گھرانے پر اور پیش قیمت ہے مسلموں پر تو اس کو سالے لٹریچر کیوں نہیں پہنچاتے ہیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بڑے دکھ سے اور بڑے جوش جذبے سے اس بات کو کہا کہ اس پہ یہاں تک بھی ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ سے کتابیں خریدیں اور بالغ آدمی پر زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہیں اور ان کو تقسیم کر لگے اتنا ہی کنجوس ہو کہ کو اور کوئی سطح خراب نہیں کر سکتا زکاط تو لازمی ادا کرنی ہے اور اس کی جو ہے یہ سلاح فلاح والی اسلح والی کتابیں لے کر اور بالغ لوگوں میں آپ تقسیم کرتے ہیں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور اس کو زندگی بننے, بن بننے کی ایک بہترین ترتیب مل رہی. یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ تباہ ہوں نسل تباہ ہو اور یہ غلامی کے لیے تیار ہو رہے ہیں کیونکہ انڈسپلڈ بیربی والی نسل جو ہوتی ہے وہ تو ملکوں کی رہنمائی نہیں کر سکتی ہے اور اس کو غلام بن کے دوسرے کے دامن میں جا کر گرنا ہوتا ہے تو سوچنا ہوتا تو جائیدہ اختیاریہ کی بات ہوتی رہی نجائیدہ استعاریہ مضمون رہ گیا جیسے میں نے کوئی بات ہوتا پوچھیں آج طبیعت کمزور ہوئی صبح بات کرنا مشکل ہو رہی ہے کتاب آپ نے باقی زکات یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ مگر یہ ہم ہر بندے کو دے رہی ہے مطلب اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو یا جس پر زکات کے لے جس پر ہوتا ہے زکوٰۃ آدمی اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی بیٹا نواسا پوتا پوتی ان کو نہیں دے سکتا اثر پڑا تھا اس میں وہ تو سمجھ رہا ہوں مگر جو باغ کسی کو دے سکتا ہے کتاب کی ہاں نا کتاب میں اب یہ جو بال لڑکا اس کا باپ کا بادشاہ وقت پیوں نہ ہو جب تک اس کے نام پر کوئی یادات نہیں ہے تو اس پر زکات ادا ہوتی اور جو پروانی کی کالیں ہوتی ہیں سر اور جو پیسے ہوتے ہیں اس کی بھی کتابیں خرید کر ان لڑکوں کو دینا چاہیے اسکول کے بالکل میں سے بالک جو تک جو پہنچتے ہیں سب کا ہوتا ہے پندرہ سال اس کی عمر ہوگی چودہ سال سات مہینے شری اور چودہ مہینے چودہ سال سات انگریزی اور پندرہ سال شری ہوگی تو بالک ہو گیا تو اس میں وہ ہو سکتی ہے تقسیم اگر چھوٹے لگوں کو دیا جائے تو زکاتھوٹو ہو بالکل زکاتی بالک کی ساری زندہ داری زکات دیا وہ تو اس سے وہ دوبارہ ادا کرنے پڑے گی یعنی؟ وہ دوبارہ ادا کرنے پڑے گی جب آپ ادا کر چکے تو وہ تو اس کو ادا ہو گئی وہ آپ صدقے میں قبول ہوئی زکاط میں نہیں ہوئی تو واپس بجائے دینے والے کے ذمہ کہ اور مزید ادا کرے اگر کوئی اگر کوئی ہے ہاں <تصال> کتاب کا یہ مسئلہ ہے کہ کتاب ہر ایک آدمی کی انسان کے باطن کو روشن کرنے والی نہیں ہوتی خواہ قرآن پاک کی تفسیر عزیز کی تشریح کیوں نہ ہو قرآن پاک کی تفسیر عزیز کی تشریح کیوں نہ ہو جب ناگس آدمی کے لکھی ہوئی ہو تو اس سے باطن میں اندھیرا آتا ہے اور روشن باتن والا آدمی اور کاملین جو ہوتے ہیں وہ اگر دنیا کی باتیں کر رہے ہوں مذاق کر رہے ہوں تو اس سبھی باتن میں روشنی آتی ہے اور سبھی باتوں میں روشنی آتی ہے تو اس لیے کتاب پڑھنے, پڑھنے میں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے پوچھنا چاہیے اس کے بارے میں پڑھنا مفید ہوگی یا مفید نہیں ہوگی ایک بات میرے ذہن میں ابھی کہ اے یہ رسالے میں ہم عام لوگ جو مضمون دیتے ہیں اے تو اے یہ جو لوگ پڑھتے ہیں تو ہم تو مطلب ناخص دو گے تو یہ جو مضمون ہوتا ہے تو وہ باقی لوگوں پہ ایسا نہیں کرے ہاں وہ تو یہ جتنا سالا چل رہا ہے نا سارے کام فیڈ بیک لیتے ہیں پورے اپنے حلقے سے آنے اور یہ علماء کے پاس اعزازی جو بیچتے ہیں علماء کے پاس مشاعر کے پاس بیچتے ہیں وہ اسی لیے بیچتے ہیں کہ اس میں کسی بات کسی جگہ کوئی کمی اگر آ جائے تو ہمیں معاف نہیں کرتے ہمیں فروخت کتلا دیتے ہیں مطلب ایسے لوگوں کے پاس بیچتے ہیں سالے کو جو اس پر پوری گہری نظر رکھتے ہیں اور کسی وقت ہے کوئی اس میں کمی ہو تو لکھنے والے کام جو ہے پھر اب تو اس کی پہلے چھانٹی کرتے ہیں پوری اس پر کتنا وقت لگتا ہے ساغب صاحب کا پھر کتنا وقت لگتا ہے بہت پھر کتنا وقت کسی نہ کسی اور ساتھی کا لگتا ہے اور اس کے بعد پھر اور پھر مزید جاتا ہے اس کے پاس ابھی دیکھے اس کی ایک دعا تھی اس میں غلطی تھی تو اس کو اس میں جو میں نے پھر جو جسین سے گرہ بھی کیا ہے کہ ایک سال تک رسالہ چلتا رہا اور آپ لوگوں نے اتنا خیال نہیں کیا کہ اس غلطی کو آپ لوگ دست کرتے ہیں تو تم نے کہا کہ ہمیں تو آگاہی ہوئی تھی لیکن ہمارے ادب کے مارے اور ڈر کے مارے کہتے نہیں تھے کہ یا اللہ یہ تو کوئی ادب نہ ہوا غلطی کو غلطی تو نہیں دینا یہ تو کوئی ادب نہ ہوا اور اگر فرض کریں بزرگوں نے میرے ذمہ تربیت کا کام اگر ڈالا بھی ہے لیکن میں اپنے کوئی سلسلے والے اور کسی مرید کے اعتراض کا اور اس کی اصلاح کا اگر میرا نفس ہی محسوس کر رہا ہوں کس نے میری حد تک کی ہے تو یہ تو عین نقش کی اور عن ہے نفسانیت کی علامت ہے ہمیں ایک دفعہ بلان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو عادی نے پوچھا کہ حضرت یہ قربانی کا گوشت کفار کو دے سکتا ہے آدمی مولانا صاحب نے فرمایا کہ نہیں دے سکتا بجلس میں نے مجلس میں کہا جی وہ زور میں لکھا ہوا ہے کہ دے سکتا ہے جو صاحب آدمی پوچھنے کے لیے آیا تھا وہ بڑا مریض تھا اس کو بڑا غصہ آیا کہ تو جمعہ جمع کو دیکھو اور بزرگوں پر احتراج کرنے لگتی ہے نے کہا دے سکتا ہے صاحب فرمایا گیا میں نے کہا جی بیشتی زور میں لکھا ہوا ہے کہ چند بار معلومات کو چند بار کے امتحان سے مولانا صاحب کو اندازہ ہوا کہ اس کو بیشتی تو کوئی مسئلہ پوچھتا تھا کہا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے مسئلہ پوچھا <laughs> تو کہا کہ اب فلدی طالب ہمارے شیخ محقق ہیں کامل ہیں مخلص ہیں محقق ہیں اور کاملین مخلصین مرغقین کا ایشیور نہیں ہوتا کہ وہ کوئی صحیح بات بتانے والے کے آدمی کو برا محسوس کریں یا اس سے یہ کھپا ہوں اور یا اس سے ان کی نظروں سے گر جائے اس کا فیض بند ہو جائے نہیں ہوتا وہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ تو کوئی ادب نہ ہوا کہ آدمی بتایا نہیں اور غلطی کی اصلاح نہ کرے سارے انسان ہیں ہم سارے یہ کچھ سیکھنے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے اور اللہ کی رضا کی بہتری سمجھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ایک بلال صاحب ہوتے تھے مرحوم وہ کہا کرتے تھے کہ اصلاح کرنا فرض ہے اور اعتراض کرنا حرام ہے اصلاح کرنا فرض ہے جو آدمی اعتراض کے لیے تو کہتے ہیں بگلے کو بھی برا محسوس ہے آپ لوگ کہا کرتے ہیں پیش کرتا ہے اسلائی پیج کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے جی پروفیسر سر چھپتا آ... ہے ہے وہ اس کو چپتی ہے بات جو تنقید کی اور اعتراض کی نیت سے کہی جائے وہ چھپتی ہے جو اصلاح کی نیت سے کہی جائے تو وہ سلیم الفطر تعلیم کو نہیں چھپتی تو خراب ہو تو اس کو چپے گی کل طلبہ تمایا اس نے گھر میں فلان لگا یہ ہوا طلبہ کو کوئی اجتماع ہو اس میں ایک آدمی نے کہا کہ ہمیں تو وہ لوگوں نے اس شریعت کے لیے نہیں دیا اس وجہ سے دیا ہے کہ خراب لوگوں سے تگ آ گئے کہ اچھے لوگوں کا آگے لینا چاہتے تو کہتے میں کھڑا میں کہا پاؤں گا لیاؤں نہ کہاں سوائے چلے یہ جیسے خیال کرو ایسی بات سب نہ کرو کہتے بعد میں آدمی مجھے لگا کر کے لے گئے کہا بات آپ نے ٹھیک کی تھی لیکن آپ نے میری بےزی کی آپ مجھے اللہ سمجھا تو, تو میں نے کہا کہ واضح کرو گا تم لوگوں کے سامنے کر رہے ہو اور میں تمہیں اکیلا سمجھاؤں گا موٹر میں بٹھایا پھر مجھے لے کر آیا اور ایک کو اتارا اور خفا نہ ہو خوبار ہو کروں گا اخبار برکتہ موٹر میں لگ سو بک اب کیا کرے گا کچھ تو بولے کہ برف دار آپ نے ٹھیک کیا یہ جب مجمے میں کہ خطا کو بولا گیا تو مجمے مجھ کی اصلاح چاہیے تھی انفطرت آدمی ہو تو وہ yeah. اسلح کی بات کو برا نہیں مانتا yeah. پیچھے جو بیٹھے کچھ نہیں کہتے فرمائیں گے جو نیئر یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں مطلب یہ اگر دینا چاہیں تو ان کے رہتا رہتا ہے کہ تو یہ عورت تو یا جو فیصلہ کیا ہوتا ہے کرنا ذرا آپ نے شادی کے وہ کہا تھا کہ یہ hey, تمہاری ہے یا وہ آدمی کے باپ کی ملکیت ہوتی ہے یا اس کی ملکیت ہوتی ہے بیوی بی سے بی. <تصفح> جس فیصلہ جب انہوں نے کیا وہ مجمل نہیں چھوڑنا چاہیے کسی کی ki ملکیت میں اس کو دینا چاہیے ٹھیک ہے نا ہمارا سرکاری انکم ٹیکس آفیسر ہے نا نہ آسمانی آسمانی انکم ٹیکس افسر ہے ڈاکٹر محمد صاحب وہ زکوط ناپس دیا کرتا ہے تو وہ اگر آ, آ پھرتا آدمی کے پیچھے وہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا میری اصلاح اس نے کافی فکر کی اللہ اس کے بلا کرے تو آ گیا اس نے کہا کہ سب کے اخلاق تو کر لیتے ہو جن آدمی کے میں زکات فرض ہو سرکر کے کیا فائدہ ہوا تو میں نے کہا فرضی تعالی مجھ پر جو ہے تو سن ستر سے نو سو انہتر سے آج تک زکاط فرض نہیں ہوئی ہے مخروض ساری مخروض رہا ہوں اس نے کی بیوی کی زبر رہی ہے آپ کے والد صاحب کی ملکیت ہے کی ملکیت ہے ایک بیوی کی ملکیت ہے تو میں نے غور میں نے کہا تو بیوی کی ملکیت ہے وہ بھی مقروض ہے میں نے کہا تو مقروض نہیں ہے میں نے کی ہے اب بیٹھا اس نے اپنا کیلکولیشن کرتے کرتے ہزاروں روپے کا ہمیں اس نے مفروض کر کے دیا جب بھی آتا تھا وہ پوچھتا تھا کہ زکات ادا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے پورا ایک دفعہ میں نے کہا ساری ادا کر دی ہے کہ کتنے سالوں کی اس نے زکوۃ ہم پر ٹھیک ہے وہ ادا کروائی اس نے میں نے کہا جی زکات ادا ہوگی آج ٹھیک ہے وہ جب آ کر کرتا ہے کہ کیگر صاحب کو بڑا غصہ آتا تھا کہ کوئی اس نظر کو کمرے کی بڑے سارے خفا ہو رہے تھے اس پر کہان جو تھا کہ اس کے بڑا خلاف ہے آ کر اپنی مرضی چلاتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑے شاگرد ہے یہ خدمت والے لگوں میں رہا ہوا ہے, ہوا ہے کہ کھیت بجا کر گھاس کاٹ کے گھر پر لانا اور یہ سارے کام کرتا رہا ہے اور اس کو جی، کتنی مزبانی کتنی باتیں نہ کرتا اس کو کافی محبت اس کو حاصل ہے یہ تو ایک شریعت کی بات ہے اب کسی وقت yeah. ہمارا فهم نہیں ہوگا اس کی طرف خیال نہیں جہاں تک مفتیوں سے جا کر باتیں کی ہیں تو مفتی ورحمان صاحب اگر آزاد کو اس چکر چکھایا ہے وہ پہلے اس کی ڈانڈ ڈپٹ کرتے رہے ہیں کہ ایک بیچ میں کون آیا ہے کہ مسلم کا افراد کرتے پھر ادھر کے خلاف کو پتہ چلا تو وہ کتابیں دیکھ تح کر پھر ایسے جو تبدیاں بتائی ہیں او اس پر انہوں نے برکت کر دی ہیں اب دیکھیں ہمارا صاحب مجھے احساس نہیں تھا یہ ہمارے صاحب کی ملکیت ہیں کہ گیری ملکیتیں گھر والی کی ملکیت گھر والے کی ملکیت ہیں اور ساڑھے سترہ سے زیادہ وزن ہو گیا یہ بینک کے مقرول کا تو لئی آفس ہے قرضہ تو بہت ہے قرضہ تو بیچ میں سے آدمی کے اصلی دولت سے نکالا جاتا ہے اس کے بعد قرضہ تو نکالا جاتا ہے آدمی کی آمدنی بنی دس لاکھ کی اور قرضہ بھرے سات لاکھ کو سات لاکھ دکار. نکال کر تین لاکھ روپئے کھاتا ہے احکامات ذرا تفصیلی ہوتے ہیں ان کو آدمی جا کر اہلگی سے والے سے پوچھے اور فیصلہ کرا کے آئے والے بزرگ کیا کہتے ہیں کہ ساڑھے باون سونے چاندی جو, جو ہے تو ایک تو کو کور کر سکتی کسی کے پاس ایک سولہ اور سات پچاس روپیہ سرکار مخار کی فرضی ہوگی محتاط مسئلہ یہی ہے بات کر لے کی بنیاد پر باس ہو رہی ہے آدمی سے ٹکڑا ہو رہی ہے اور پر کوئی فیصلہ کو مسئلہ سامنے نہیں آیا ابھی تک عمل ساڑھے بون تولے پر تو ہی ہے چاندی پر جو پانچ چھ ہزار روپے بنتے ہیں جو پہلے گارا بنایا گیا شکایت کے لیے وہ تو امولی محمد صاحب نے وہ انکم ٹیکس بارے کیا کرتے ہیں سیلف سیلف اسٹ پروفارم ہاؤس میں بنائے ہوئے ہیں سیلف اسٹ پرفارما تو بنایا ہوئے آپ کو دے دیتا ہے بس آپ اس میں سارا اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں اچھا اچھا اس طریقے وہاں سے منگوایا سیلف اسمنٹ اس سے پرفارما منگوائے ہوئے دہادی والوں کا اور تقسیم کر دیتے ہیں ہر ایک پڑھ کر اپنا سارا دیکھ کر خود تشخیصی اس کو لکھے ہوئے خوب تشخیصی زکوٰۃ فارم یہ زکائت کے جو مطلب جو پیسے ہیں یہ بیوی اور سون کا الگ الگ اگر سون مقروض ہے اور بیوی کے پاس پیسے ہیں تو بیوی اپنا زکائب دے گی ہاں نا بیوی چلا دے نا وہ تو بخلا ہے نا اس دست کام ہے اب تک کام ہے جی ساگر صاحب نے لطیفہ سنایا تھا کہ ایک آدمی وہ وہ ساری ملکیت دینی کو گئے تھے چھ مہینے کے لیے اس کے پاس رہی تھی چھ مہینے کے بعد سدس کو سال تو گزرا ہی نہیں ہے زکاعت کا فرض ہوئی ہے سے بڑا کارنامہ ادا کیا ہاں کہ اللہ کے احکابات کو معذور کرنے کے بجائے اللہ کے احکاب سے بچنے کی ترقی کو نتی اس میں ایک مسئلہ ہے ملکیت تو بیوی کی ہوتی ہے مگر وہ اسے ایسے بیچنا چاہے یا کوئی آ, اگر شوہر سمجھتا ہے کہ یہ غلط کر رہی ہے یا اس کو استعمال میں وہ کر رہا ہے تو اس میں شور اگر روکے تو کیا ہے اس کا یہ تو شور کی حمت پر ہے کتنا روک سکتا ہے گناہ گار تو نہیں ہوگا نا شور جی گناہ گار تو نہیں ہوگا لیکن اس کو اس کی جو اس کا جو حال بدے گا گت بدے گی اس کو اللہ ہی میں گھر پر میرا جلڑا ہوا تو میں نے سوچا کہ کیا کھانا پکانا کی مشکل کام ہے ہمیں سبزی میں پچاس پچاس آدمی کھانا نہیں پکائے ہوئے میں نے اپنے لیے کھانا پکانا شروع کیا اور کھانا تو پکا لیا الحمدللہ للہ لیکن ہاتھ جل گیا میں برتن ٹوٹ گئے جو اتنا بہت طبیعت پڑایا کہ تمہارا پھر کیسے پکڑائیں گے تو ایک بار دو بار بس وہ پھر طبیعت مان لیے چاہیے کچھ جو ہے تو سلجوئی کرنی پڑے گی ٹرمنہ <laughs> جو ہے روز ہونا ایسے فار ہونا پڑے گا تو اس لیے وہ کوئی اور تو شکایت کرنے کے لیے آئے تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ ایک ہفتہ چھ سات دن کے لیے کچھ اجازت لے کر والدین کے گھر چلی جاؤ سات دن کھانا پکانا پہلے کرنا دہستوں بس سب ٹھیک ہو جائے گا بس کوئی خامدہ کا شکایت کرنے سے کہا کرتا ہوں کہ ایک ہفتاب دس دن کے لیے اس کے بھائی کے گھر میں جہاں اس کی بھادیاں وغیرہ بھی ہوں یا والدین کے گھر میں وہاں بیچ تو تو اس جب پتہ پتا چلے گا کہ آپ یہ گھر تو نہیں چاہے آپ میرا تو یہ بھائیوں کا پھر اس کا اپنے گھر کے ساتھ ہوگا پھر اگر اچھی ہو جائے گی تو وہ آدمی کی اپنی ہمت پر ہے کتنا یہ کر سکتا ہے سریا پر بات کرنی ہی رہ گئی مجاہدہ سرحیہ کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے زندگی رہی ان کو پھر بیان کریں گے مجاہدہ اسرہ کہتے ہیں اس کو سیادی پر بیماریان تکالیف مشکلات ناگوار حالات گرد و پیش آتے رہ اور اس کو برداشت کرنا تو یہ کرنا چاہے نہ چاہے برداشت کرنا پڑتا ہے مجاہدات اس طرح کو برداشت کریں تمام آپ کی مرضی یہ نہیں برداشت کرتا ہے تو ذور قبضہ کو برداشت کروائیں گے تو ان کو برداشت کرنا جو ہے تو اسے تو مجاہدات مجائداد اختیاری مجاہدات مجائداد اختیاری کے ذریعے سے زیادہ جلدی آدمیوں کو قرب ہو جاتا ہے جائیداد اختاری زیادہ, زیادہ قرب کا جلدی قرب لانے کا سورب بن جاتے ہیں حضرت بصیر احمد اللہ علیہ نے یہ کس جگہ واقعہ رکھا تھا کتابوں کی درستگاہ نے کہا بصیر احمد اللہ علیہ نے گھوڑا خریدا وہ گھوڑا تھا ناش تھا واقعہ کس کو یاد ہے پورا نہیں لکھا کیسے لکھا ہوا گھوڑا خریدا پھر واپس کرنا چاہیے کوئی اس کو مجھے بھی یاد نہیں نہ انہوں نے خواب دیکھا کہ پلان گھوڑے کو جو آج میں خریدے گا اس کو اتنے مشکل گھوڑے بہت اعلی سر کے ملیں گے تو آدمی سے خرید لیا خرید لیا اس آدمی کو بھی خواب نظر آیا کہ نیندا کا سودا کر میں نے وہ دیا تو ان کو تو سو گھوڑوں کا سواب ہوا وہ سو گھوڑے ان کے جنرل میں چل رہے ہیں تو وہ لینے کے لیے واپس کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے واپس نہیں کیا کہ میں تو اس سواگ کو لینے کے لیے کیا تھا پھر دوبارہ بصیر رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا نے خواب دیکھا کہ وہ آ... اس سے دس گنا زدہ کہ اگر واپس کر دیتے تو اس دس گنا زدہ سواب ہوتا یہ واقعہ ہے م. م. صاحب تو اگر شان کر لکھا اب یہ اس طرح مجائدہ ہو جاتا ہے جذبات کا مجائزہ جذبات کے مجائداد آ جاتے ہیں ہمارے بھی عقید چاہیے اگر آدمی سے عقید مانگے جو آگے تو آدمی برداشت کرے اس کو اب اگر آدمی برداشت نہیں کرتا کڑنا چاہتا ہے تو کڑنے سے وہ مجاہدہ ڈبل ہو جاتا ہے اے جو ہے وہ تھا کبھی مجاہدہ تھا عقلی بھی ہو گیا پریشانی اور جب آدمی اللہ دوبارہ اعلیٰ کی طرح سے سمجھتا ہے اور اس کے برداشت کرنے بعد جب اس واپس کرتا ہے تو مجاہدہ کبھی رہتا ہے عقلی نہیں آتا وہ بوجھ نہیں بنتا ٹینشن نہیں بنتا اسی کے سلے والوں کو کبھی تکلیف تو ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے اصلی غم نہیں ہوتا ہے کبھی غم تو ہوتا ہے اصلی غم نہیں ہوتا ہے مجاہدہ اس طرح لیا برداشت کرنے میں ہاں بالکل پھر میں اس کا حبیب ہوں اور یاد میں اس کا طبیب ہوں جو ذکر کرتا ہے اس کی اس کا مفہوم حصہ بنتا ہے جو ذکر کرتا ہے اس کی زندگی اگر درست ہے تو اس کا تو اللہ تعالی حبیب ہے حبیب ہے اور زندگی میں کہیں نقص ہے کہیں پر پیڑا پانے کمیاں کوتاہیاں ہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ طبیب ہے جس طرح کے مائر طبیب یا بیماری کو برباد کہہ کر بہت کانٹ چھانٹ کر کے اور صاف ستھرا کر کے اپنے مریض کو شہد دلاتا ہے صحت دلانے کا ذریعہ بنتا ہے تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بطور طبیب کے اس کے کاٹ چھانٹ فرماتا ہے اس کی کوٹائیوں کو کمیوں کو مشکلات کو اس سے ہٹاتا ہے اور اس میں اس پر مجاہدات تقریبیں وغیرہ آتی ہیں بچے کو سوئی چب ہوتے ہیں کبھی <تصفح> کبھی اس کو ویکسینیشن کرتے ہیں ہم اسکول میں ہوتے تھے تو ان زمانے میں زور سے آ کر اسکولوں میں ویکسینیشن ہوتی تھی <تصفح> پی بی کی فائٹ کی اور یہ کی ہوئی ہے تو اس میں جو لڑکے ہوتے تھے ہوشیار تو وہ بھاگ جاتے تھے ہم جو چھوٹے ہوتے تھے اور ذرا ڈرپوک ہوتے تھے تو ہم پکڑے جاتے تھے ہماری ساری وہ ویکسینیشنیں ہوئی ہوئی ہیں ہمارے وہ جو فلاس فیلو تھے وہ باقی بعد میں ٹی وی وغیرہ پلاؤ بہت مشکل پڑے ہیں تو اس بات کو آدمی سوچتا ہے کہیں بچے پر ظلم ہو رہا ہے اس کو تکلیف دے رہے ہیں حالانکہ بچے کے لیے اس تکلیف میں وہ رات تک سامان کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی مجاہدات اس طرح ترویے جو ہوتے ہیں یہ من جانب اللہ تکلیف انسان کو تکلیف حوصلہ کرتے اس کے لیے بڑی خیروں کا روزہ کھولنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور آدمی برداشت کرتے ہوئے وہ کل ہمارے ساتھی کھانا پکا رہے سخت بارش ہوئی سخت بارش شروع ہو گئی کے لیے جو چھت والی جگہ جو نے بنائی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ گائے اللہ کی مخلوق ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی اس کے سامان باندھتے ہیں اور خود ہم بارش پر کھانا پکائیں خیر اب میں نے سوچا کہ میں پدھر بیٹھا ہوا ہوں اور ساتھ ہی بارش ساتھ کھڑا ہونا چاہیے بارش میں اب بالکل جو سواب ملتا ہے میں بھی سور کا بھی دل کا پڑے گا تو میں گیا مجھے فوراً خیال آیا کہ جو گاڑی کو چھپانے کی جو ترپال ہے یہ یہاں پر بچی جائے لکڑی بن جائے کیونکہ ہمارے ساتھی وہ بارش میں کھڑے پکاتے ایسے خوش تھے ایسے خوشی محسوس کر رہے تھے کہ مجائدہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے جس کا اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے خوش ہو رہے تھے کہ اللہ کے مہمانوں کے لیے بندوبست کرتے ہوئے ہمیں تکلیف ہو گئی ہے اور اس پر خوراک وفری نقدی گول خوراک وفری نقد گول خوراک اپنی نقدی ڈیڑھ گرام مل جاتا خود ڈیڑھی گرانگا مزید خیر یہ مجاہدات اس طرح دی ہے اگر آدمی جانے میں لا سمجھتے ان کو برداشت کرے تو ان میں لطف ہے اور رہ تو اب نہ آدمی کہ کیوں ہوا کیوں ہوا تو ٹینشن ہے مصیبت تو اس دی اللہ والوں کو یہ شہید منظبیر رحمۃ اللہ علیہ کو اجلاج نے دربار میں شہید کروایا بہت زیادہ خون بہ کیا <سلام> جات کو بڑی ضرورت جتنا قدر کر کر آتا تھا تو خون خشک ہوتا تھا اور اس کا اپنے درباری طبیب سے کہا یہ کیا بات کے آدمی کا بہت خون نکلا انہوں نے کہا کہ آدمی پر خوف نہیں اس وجہ سے اس کا خون خشک نہیں ہوا <سلام> ہوا <سلام> میں آخری واقعہ دیکھا شناب جان کو پھر ذکر کرتے ہیں منصور کو اس بار کا خطرہ تھا باسی خلیفہ جو ہے کہ اہل بیت کا خاندان جو ہے بڑی شخصیت امام جا صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کین سے میرے اقتدار کو خطرہ ہے انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کوئی مشکلات میرے لیے پیدا ہوں ان کو قتل کرا دیے گئے دربار میں بلایا اور اپنے وہ صفائیوں کو کہا ہوا تھا کہ جوں جب میں جسا سے آپ نے اس کو مسوار کر کے گردن جدا کر دیا دربار میں آئے تو منصور تخت پر کھڑا ہو گیا اپنے ساتھ لا کر بٹھایا اور بڑے ادب سے باتیں بڑی آجی سے پیش آیا اور بڑی آجی اور رضا کے ساتھ رخصت کیا کہ وہ سب لوگوں کو بڑی حرت بھی کی اس نے قتل کرنے بلایا تھا یہ عجیب اس نے ریا کر لیا جب چلے گئے رخصت ہو گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ کے بندوں جس وقت اندر داخل ہوا اس کے ساتھ ایک اجدہ آیا اجدہ اور وہ منہ کھولے ہوئے اس طرح میرے سارے اس مسجد کو ایسے اس نے اپنے اس میں نشانے میں لیے وہ اگر میں ذرا حرکت کرتا تھا تو, تو بس بگل رہا تھا تو آگر تو اسے اسے وہ کہا کہ آپ کی وہ خدمت ہمارے لائق بہت اس کے بارے میں ضرور اشاد فرمائے سننے کے پاس آپ اس میں یہی خدمت ہے کہ پھر کبھی نہ بلانا پر. پھر کبھی نہ بلانا, کبھی نہ بلانا بس یہی خدمت آپ کو چلے گئے وہ جات کے باقی حساب کی باقی زیادہ